جی آج کا طریقہ کیا کہتے ہیں اس کو عربی کا معلم ٹھیک ہے طریقہ الاصریہ اور کس کا عربی کا معلم اول تو چلیے جی پہلے ہم پڑھیں گے طریقہ الاصریہ کو کس کو پڑھیں گے طریقۃ الاصریہ فوج بل نشید بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیا کہہ رہے ہیں علی ممدودہ کیا ہوتا ہے علی ممدودہ والا جیسے کیا ہے آ... علی مقصورت جیسے موسا ابلا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا اور بیضاء جی. <سؤال> صحیح ہے الدرس آج دیکھتے ہیں جی دو اس کے دو سے اکتالیسواں سبق ہے اکتالیسواں مفرد ہیں جملے اس کے بعد جملے بنا لیے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ساری باتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ایک نظر دیکھ لیجیے المفراد سنا تو میں نے سنا الزانا آزان ٹھیک ہے نا فکر تو میں نے سوچا تکلم تو میں نے بات کی نشید مانا چوست یوسلی وہ نماز پڑھتا ہے یلو وہ تلاوت کرتا ہے یس تم وہ غور سے سنتا ہے یا وہ لوٹتا ہے العشاء عشاء کی نماز کا وقت یا اگر العشا آ تو شام کا کھانا انام مو مس ہوتا ہوں ام ان دونوں کی ماں ابو ہما ان دونوں کا ابو ان دونوں کا باپ الفصل کلاس الیمین دائیں الائیں سیدھا الٹا یل متوجہ ہونا تضا کی ہم تکرار کرنا باتیں کرنا او مطلب یا ٹھیک ہے نا او حرف ہے یا کا مطلب طرف حروف جارہ میں سے اس میں سے حروف استفام میں سے جیسے اجل کتاب افضل آخری وغیرہ ٹھیک ہے الجم الملے آگے اوپر مفردات تھے کہتے لائبت طفلت مع ما اختہ بچی کھیلتی ہے اپنی بہن کے ساتھ کے قتل منزل گھر کے باغیچے میں گھر کے باغیچے میں ٹھیک ہے کے بعد کیا ہے وفر وفرحت اور اپنے اور بچوں کے سامنے پیش کیا اور اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا والدین رج الحن کے شاہد کے جو والد وہ کیا ہیں نیک آدمی ہیں رجلن صالح صفتیں وہ جو ہے فجر کی آزان سے قبل بیدار ہوتے ہیں جس کے شاہد کے والد بیدار ہوتے ہیں یقوم اٹھتے ہیں بیدار قبل آزان الفجر فجر کی آزان سے پہلے وہ یصلی التحجد اور تحجد کی نماز پڑھتے ہیں عندما يسمعوا آزان الفجر اور جب وہ آزان سنتے ہیں ٹھیک ہے نا فجر کی مسجد, مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور نماز کرتے ہیں ثم مَعَ وَيَذْكُرُ اور اللہ تعالیٰ کا جکر کرتے ہیں کرتے کرتے اور جو بھی ہیں اور کوکار بھی ہیں نیک بھی ہیں یہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے وہ اساتذہ تم اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اور وہ خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی ٹھیک ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں لایت و لادہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور وہاں جھگڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں دونوں کے جھوٹ بولنا اور یہ کیا ہے جھگڑنا ایسا نہ کیا کریں آپ لوگ بھی املا. املا کے قواعد میں چونکہ املا سے تعلق ہے تو اب املا کے قواعد آپ کو بتاتے ہیں؟ املا مطلب لکھنا پڑھنا کہ آپ کسی چیز کو لکھیں کیسے پڑھیں کیسے ٹھیک ہے نا وہ بتاتے ہیں آپ کو تو میں آپ لوگ یہ سمجھ بھی کہ ہیں پڑھ بھی چکے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتے ہیں ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی حمزہ وصلی حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو الگ سے جملوں کے ساتھ تو لکھا جاتا ہے لیکن اگر کلام کے درمیان میں واقع ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے،, ٹھیک ہے؟ حمزہ وسلی لیکن حمزہ ہوتا ہے کہ جو کے شروع میں واقع ہو آخر میں واقع ہو جیسے بھی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے ساکت نہیں ہوتا حمزہ قطعی قطع سے ہے ٹھیک ہے حمزہ وسلی الگ سے اگر ہو پھر تب تو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے لیکن اگر الگ سے نہ ہو بلکہ کرام کے درمیان میں واقع ہو جائے اس کے اس سے پہلے بھی کوئی جملہ ہو تو پہلے آپ کے ساتھ وہ ہو حمزہ اور باقی کلام باقی رہتا ہے جی کہتے ہیں کہ الف الوصل انہوں نے الف کہا ہے تو اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حمزی کہتے ہیں تو علیف الوصل انہوں نے کہہ دیا جی وائس اوکے آپ تو کے لیے انسپیک, رول نمبر تین آپ کے لیے میں ہاں یا سکائب پہ شکر اچھا جی تو کیا کہا ہم نے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی تو بتا چکا ہوں آپ کو کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے حمزہ قطعی کیا کہتے ہیں حمزہ وصلی کے بارے میں کہ اگر کلام کے شروع میں ہو کہ تو وہ لکھا بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس پر زبر زیر پیش بھی لکھی جاتی ہے جیسے الکتاب و مفید انتو. الکتاب کا جو حمزہ ہے, کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ کہ لکھا ہوا بھی ہے پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پر زبر بھی ہے اسی طرح اکتب اسما کا اکتب میں حمزہ وصلی ہے ٹھیک ہے اور اسما کا آگے ہے اکتب اسما کا اجلی سار کرسی اجلی اس کے اندر بھی حمزہ ہے اور اس پر زیر بھی ہے اور لکھا ہوا آپ کو سمے نظر آ رہا تو علیف وسلی کو حمزہ وسلی بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات تو آپ کو بتا دی کہ اس پر زبر بھی لکھے جاتی ہے زیر بھی پیش بھی اور یہ پڑھا بھی جاتا ہے حمزہ وسلی لیکن اگر اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ جائے یہ تو بات ہی طبقی کہ جب جملہ کی ابتدا میں آ جائے لیکن اگر اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ جو اس سے ملا ہوا ہو تو اب اسے پہنچ جائے گا اور اس پر زیر زبر پیش یعنی یہ جیسے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حمزہ زبر اور حمزہ زیر اور حمزہ پیش نہیں ڈالا جاتا اب اس پر اعراب بھی نہیں ڈالا جاتا اور کیا ہو جاتا ہے یہ پڑا بھی نہیں جاتا جیسے ان الکتاب مفیدن ان الکتاب اب انہ لفظ آگے اور کتاب کا جو ہمارے کلام کے درمیان میں واقع ہو چکا ہے اس لیے یہ ساقت ہو جائے گا گر جائے گا ان الکتاب. زہر زبر پیش لکھوئی ملے گی اور نہیں آئندہ جب کبھی آپ کوئی تحریر لگائیں عربی میں اس میں ایسا ٹھیک ہے اگر کہ انہا کتاب مفید لکھنا ہو تو آپ یوں کریں کہ انہا کے بعد آپ کل کتاب کا جو حمزہ اس پر بھی زیر زبر پیش لگا دیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کیا نام اس کا انہا کتاب مفید ان وقت وقت بسم کا وقت ابھی سے پہلے وہ آگیا ہے ٹھیک ہے نا وجلس علال کرسی ابھی اس نے سم کرا دیے دوسرے نمبر پہ الف القط ا حمزہ قطری ٹھیک ہے الف قطری اگر ابتدائی اجائے تو فتحہ اور زمہ کی صورت میں اس کے اوپر ہمزہ اب یہ گرے گا ہے کو پتا ہے لیکن آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپ لکھیں گے کیسے اس کی املا کیسے کروائیں گے اگر اپ کہتے ہیں فتحہ اور زمہ کی صورت میں تو اوپر ہمزہ لکھ دیا جاتا ہے زبر پھر ساتھ میں ڈالی جائے گی پیچ بھی ڈالی جائے گی لیکن ساتھ اس کے اوپر کیا کیا جائے گا حمزہ کیا نا پہلے ڈالیں گے کی طرح لکھا. لکھا جائے گا اور اس کے اوپر کیا ہے حمزہ ڈال دیا جاتا ہے جیسے آپ اپنی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کی شکل بریکٹ کے اندر اوپر حمزہ حمزہ کی شکل یہ جی, لکھ دیا جاتا ہے جیسے بریکٹ کے اندر جیسے عمن عمن امن ام کا حمزہ کیا ہے یعنی اس پر زما ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپر اس کے الف کے اوپر حمزہ بھی ڈالا ہوا ہے اس طرح ابن ابھی دیکھیے مفتوح ہے لیکن اس کے اوپر میں حمزہ ڈال کے اس کو فتحہ ہے کسرہ کی صورت میں نیچے لکھ دیا جاتا ہے زمر فتحہ میں اوپر اور کسرہ کی صورت میں نیچے جیسے الا املا وغیرہ الف قطی حمزہ قطی بھی کہتے ہیں تا. حمزہ اصلی آپ, اپ کو بتا دیا اور حمزہ قطری کو بتا دیا مانول کلمات جہاز تو اپ کو بتا دیے سے متعلق تھا کہ اس نے کھانا تیار کیا تیار کرنا سیگا ہے ٹھیک ہے اس نے پیش کیا جہاز جہاز جہز، جہز، جہزت ٹھیک ہے جہازت اس نے تیار کیا جہاز نہیں ہے زاپر فتح ہے اگر آپ کی کتابوں میں اگر آپ کے پاس بھی یہ جامع کی چھپی ہوئی کتاب ہو اس کو ٹھیک کر لیجیے جہازت ٹھیک ہے قدمت عمت اس نے پیش کیا تجدید کی نماز آ گئی یترو مطلب انتظار کرتا ہے مظاہرے کا, کا لائق لبونا بھی مزارک تسیغہ ہے ان کا لیکن لا نفیق کے ساتھ ہے نہیں بولتے لا یتا جادلو نا آپس میں لڑتے جوڑتے لا یتا جادلو باب تفاعل ہے ٹھیک ہے نا جمع کسیغہ ہے نہیں لڑتے ٹھیک ہے باہم لڑنا لیکن لا یتا جادلو نا آپس میں نہیں لڑتے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارا ایک سب چلیئے عربی کے معلم کو ہی وقت دیں اس کو پھر کو پڑھیں گے